السلام علیکم و رحمۃ اللہ جی باب سب انفیال یہ تو بہت مزے کا باب ہے انفیال یہ کیا انفیال بہت زبردست وہ اور آسان بھی ہے زبان پہ چڑھتا بھی ہے تو اب دیکھیے ذرا ان فتح فتر اب یہ کیا آ گیا میں کیا فتح کہ یہاں پر کیا یہ باب لازم ہے اس لیے اس کے مجھول کسی کے نہیں آئیں گے لازم ہے نا پہلے جسا ہم نے پڑھا تھا یہ باب لازم ہوتا ہے اور ہمیشہ باب انفیال یاد رکھنا ہے باب انفیال ہمیشہ لازمی ہوتا ہے ہمیشہ کیا ہوتا ہے لازمی ہوتا ہے اس لیے یہ کبھی بھی اس کا مجھول نہیں آئے گا اور اس اس کا اس مفول نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا یہ کبھی بھی اس کا نہیں آئے گا لازم کا مطلب یہی یہ ہوتا ہے نا کہ لازم کے اندر جس کے لیے جو فائل پر پورا ہو جائے اس کے لیے مفول کی ضرورت نہیں ہوتی فائل پر پورا ہو جائے مفول کی ضرورت نہ ہو اس خالی ایک ہی چیز کافی ہے ٹھیک نا فائل پر پورا ہو جائے ٹرانزیٹو اور ان ٹرانزیٹیو وربس انگلش کے اندر ہم کہتے ہیں تو اب دیکھیں انفطر ينفطر انفطر فهو منفطر اللام من انفطر وان لا تنفطر تو اب ماضی اس کی ماضی دیکھیں انفطرا انفطرا انفطرو انفطرت انفطرت انفطرنا انفطقت انفطتما انفترتم انفطرتي انفطتم انفطرتم انفطرنا ينفطر ينفطران ينفطرون تنفطر تنفطران ينفطرن تنفطر تنفطران تنفطرون تنفطرين تنفطرن انفطرون انفطرو مجھ لئیرا لئیرا لینو لنتون سترہ لینا لترا لترا لترو لترا لترنا لن سترہ فیرا لمتان فتح فتح فتح فتح دیکھو میں ساری معلوم کی گزانے پڑ رہا ہوں مجھوری گزان نہیں پڑ کوئی بھی معلوم کی گزانے پڑتا جا رہا ہوں لا ينفطرنا لا ينفطران لا ينفطرن لا تنفطرنا تنفطران لننفطرنا اور اس کے بعد علام الر فطر ان فطراً اور فرن فطر اللہ مجھے ساری گزارے آپ نے کر لینی ہے بہت آسان ہے بہت آسان الاخ در شاخ ہونا شاخ در شاہ شاخ ہونا انشیاب ان شعبا ان شاہب ان شعباً فا من بلکہ اس کو مجھول نہ پڑھیں اگر پڑھنا چاہیں تو زبان پر کیونکہ چڑھے ہوئے ہی ہوتے ہیں تو اس لیے وہ پڑھنا چاہیں ہم نے تو مجھول بھی ساتھ پڑھے تھے لیکن آتا نہیں ہے مجھول ٹھیک ہے وہ اس وجہ سے زبان پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے تو وہ پھر بندے کو صرف لازم پڑھنے تو وہ اب اس میں سے وہ کرنا پڑتا ہے جیسے میں اب پڑھ رہا ہوں تو دیکھیں ان شاہ بین ان شاء فاعم ال شاہبن و ان شعبۂ شاہبان شاباً فضاک ان اس طرح وہ آپ پڑھنا چاہیں تو اور اگر آپ معلوم پڑھنا چاہتے ہیں معلوم پڑھیں خالی ان شاہ بین شاہب ان شابن فاعمن شاہبن علام رحم ان اچھا انقلاب بدل جانا انقلاب انقالبالب انقلاب انفام کالب رومین ٹھیک ہے نا انقلاب انصراف انصراف کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا پھرنا انصراف انافراف انفن صارف علم رومین ان شریف ون یہ جو ہے ساری گردانے آپ نے کرنی ہیں اور سنانی بھی ہے آسان ہے مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے نا آسان ہے بس تھوڑا سا ہمت کریں گے تو کام آسان ہو جائے گا اور یاد کریں یاد کریں اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے میں آپ کو پہلے بتا دیا میں نے اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے میں گھول کے نہیں پلا سکتا آپ کو کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں کیا ہے جو چیزیں یاد کرنے کی ہیں وہ یاد کرنے کی ہیں ہاں اجرا کرایا جاتا ہے اجرا کرانا پڑتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے لیکن اجرا کے لیے ضروری پہلی چیز کیا ہے کہ طالب علم کو گردان یاد ہو تو یہ آپ نے کام کرنا ہے بس اور کیا میں آپ کراؤں آپ یہ آپ نے کر کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرمائے صاحب کے لیے چلیے جی پھر السلام علیکم مائک فری ہے جی